پل ان تو اند محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اصل میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ بس ہمارے بتوں پہ ہاتھ ہی رکھ دیں ان کو برا نہ کہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے نہیں یہ نہیں ممکن اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمرہ ہو گیا راہ راس پانے والوں میں سے نہ رہا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے عذاب آ جائے اگر ہم نہیں مانتے تو اور فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے ان الحکم اللہ لیلہ یہ بھی ایک بہت واضح فیصلہ کو نایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے اختیارات نہیں رکھتے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 مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے بلا عالم اللہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کا سارا علم اللہ کے پاس ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر کنجیاں نہیں جانتا تو خزانے ان میں کیا ہے وہ کون جانے گا تو اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے اصل میں یہاں اللہ کے علم کی جو قوت ہے یا قدرت اس کی بات کی جا رہی نالج از پاور کہیں بھی اتھارٹی علم کے ساتھ ہوتی ہے اب اللہ سبحانہ تعالی نے جب اپنا علم سارا کسی کو دیا نہیں تو کوئی اس کا شریک کہاں سے ہو سکتا ہے درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو یعنی اتنی باریکی سے ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں اس کی کنگ میں اس کے کائنات میں کہاں کس چیز کی کیا موو ہوئی ہے زمین کے تاریخ پر میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو صرف اوپر اوپر نہیں اندر بھی خشک ترس سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے بلکہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے سوچیے آج کل کتنا بڑا مسئلہ ہے ڈیٹا مینجمنٹ کا کہ کسی بھی ادارے کے لیے کہ اس کے جو اساسے ہیں یا اس کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو کس طرح ڈیجیٹل فارم میں ریکارڈ کرے اور وہ ساری چیزیں کہاں اسٹور کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کتاب کیسی ہوگی اس کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا کہ جس میں ہر ذرے کا ریکارڈ اور ہر چیز کے بارے میں سب کچھ موجود ہے وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے یعنی نیند موت سے مشابه چیز ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ تمہیں صلاح دیتا ہے اور نیند ایسی چیز ہے جس کے معاملے انسان بے حد بے بس اور کوئی زیرو ایسا نہیں کہ جس کو نیند کی ضرورت نہ پڑتی ہو یعنی انسانوں میں سے جانوروں میں سے اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ لا اخبینت ہوں ولا نہ ہوں وہ اس ایب اس کمزوری سے پاک ہے یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے نا نیند بھوک برداشت کر لے گا نیند کے آگے بے بس ہو جائے گا اور دن کو جو کچھ تم کرتے اسے بھی جانتا ہے پھر اللہ کے علم کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے بار بار سلاتا ہے اٹھاتا ہے جگاتا ہے جلاتا ہے مارتا ہے اور ایک دن اسی طرح تمہیں موت کی نیند سلائے گا اور پھر اس کے بعد بھی اٹھا دے گا جو رب ہر روز بستر سے اٹھاتا ہے تم کو وہ ایک دن تمہاری قبروں سے بھی تم کو اٹھا لے گا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وہ عبادی اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہر ایک اس کے پورے کنٹرول میں یہ الگ بات اس نے آزادی دی چند دن کے لیے کہ اچھا اپنی مرضیاں منمانیاں کر لو اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یعنی فرشتے جو ایک ایک حرکت ایک ایک جنبش ایک ایک بات میں نگاہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی بھولتے نہیں اور کچھ بھی مس نہیں کرتے وہتون یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں ایک ایک رگ اور نس سے اور ایک ایک سیل کے اندر سے روح نکال کے لے جاتے ہیں اور انسان اس وقت پورے کا پورا بے بس ہوتا ہے بڑی سے بڑی مشین بھی وہ نکلتی جان روک نہیں سکتی اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرہ کوتا ہی نہیں کرتے سستی نہیں کرتے پوری ٹائم کی پابندی کے ساتھ انسٹرکشنز کو ہنڈریڈ پرسینٹ فالو کرتے ہیں پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں خبردار ہو جاؤ فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے کل میون جی کم ظلمات بحری تدر خفیہ <وَخُفِيَا> ان سے پوچھئے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے اندھیری رات میں این سمندر کے بیچ اگر تمہاری کشتی ڈولنے لگے تو وہاں تمہاری مدد کو کون پہنچتا ہے کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چھپ کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو تو یہ مشرقین عرب ان حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے اس وقت جو وعدے تم دل ہی دل میں کر رہے تھے اس کو بھی اللہ جانتا ہے یعنی ان کے دلوں کے حال اور ان کی بے کسی اور ان کی بے قراری اس کو بھی اللہ تعالی کھول کے رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم ایسا ہی کرتے ہو کہ تم پھر اپنی اصل فطرت پہ جس پہ اللہ نے پیدا کیا یعنی مسلمان موحد اس پہ تم لوٹ جاتے ہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے کنارے پہ آ کے مشکل جب آسان ہو جاتی تو پھر تمہیں دیویاں اور دیوتا یاد آ جاتے ہیں کہو وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے اگر انسان تھوڑی دیر بھی سوچے تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر لاوا بھڑک رہا ہے اور ایک کن کہنے کی دیر ہے ہر چیز پھٹ کے سامنے آ سکتی وہ جہاں سے چاہے زمین کو حکم دے اور زمین دھنسا کے انسان کو اندر ڈبو دے اندر دھسا دے اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو انسان بھاگ کے جا کہاں سکتا اگر خدا نہ خاصا زمین کو کچھ ہونے لگے ہم اڑ کے کہاں جا سکتے کیا کسی درخت یا پہاڑ پہ بنا لیں گے کیا وہ سب بھی اللہ کے حکم کتابے نہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس, کس دل سے اور کس حمد سے اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہا ہے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے یعنی جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو پھر وہ تمہارے اندر باہم تمہارے اندر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 ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے انقریب تم کو خد انجام معلوم ہو جائے گا وہ ادارہ عید الدینا جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیا کر رہے ہیں یعنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ رب العالمین کے کلام اور اس کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں کیوں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 یعنی ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بہرحال ضروری ہے کہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں یعنی کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت چھوڑ دی جائے نہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تمبی کرتے رہو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 کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان یعنی یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ انسان رب العالمین کا در چھوڑ کر کسی اور کے آگے چکے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے مدد مانگے خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی درخت ہو یا پتھر ہو جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے تو پھر کسی اور کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا میں تمہاری دعا سنوں گا تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا آپ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے سہرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں. ادھر آ یہ سیدھی راہ ہے کل اند اللہ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی دراصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں اس کے آگے فرما بردار بن جائیں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو اور وہ وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا اس کا ارشاد اہم حق ہے جس روز سور پھوکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا باخبر ہے ابراہیم ابی ہی آزر تختہ <آلِحَا> یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو یہ اہل عرب اپنا بڑا مانتے تھے اپنا پیغمبر مانتے تھے یہ ان کی اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے جہاں پر اس وقت سورج چاند ستاروں اور دیگر اوبجیکٹس کی عبادت کی جاتی تھی اللہ سبحانہ و نے ان کو فطرت پر رکھا ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اس سارے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تو انہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ تو ان سارے شریکوں سے بیزار تھے تو پھر تم اس میں کیسے مبتلا ہو گئے جس سے انہوں نے انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو بھی نہیں چھوڑا ان سے کہا کیا تو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے اور اس لیے دکھاتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کائنات سے بہت سے حقائق سکھا رہے تھے چنانچہ جب رات اس پر ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے یعنی تعجب کیا یہ نہیں کہا یہ میرا رب ہے بلا وہ اس کو رب ماننے لگے تھے یہ ان کا تعجب تھا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں پھر جب چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا احبردران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹہراتے ہو یعنی ان چیزوں کی مثالیں دے کر دراصل وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو خود اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اور گم ہو جاتے ہیں کہیں میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ سستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی اور میں تمہارے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر شریکوں کو نہیں مانتے تو, ہی تمہیں نقصان دیں گے. تو انہوں نے اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہ گے کیا تم عقل نہیں رکھتے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ڈرنا تو اس سے چاہیے جس کے پاس ساری طاقت ہے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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی علیہ السلام ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یاقوب جیسی اولاد دی یعنی اگر والد نے بات نہیں مانی تو اللہ نے اولاد میں خوشی دکھا دی اور ہر ایک کو راہ راس دکھائی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام سلمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بخشی اس طرح ہم نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں یعنی ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں اسی کی اولاد سے زکری علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ اور نیک تھا اسی کے خاندان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جب انہوں نے شرک کی راہ چھوڑ کے توحید کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کی اولاد میں کیسی کیسی برکتیں رکھی کئی پیغمبر بھیجے اور پھر سب سے بڑھ کر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسان جب سچا ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نہیں زندگی کے بعد بھی اس کے لیے بہت سی برکتیں رکھ دیتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام کو راہ دکھایا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا ویژن تھا اس دور میں 4000 سال پہلے کیسے محبت تھی ان کے دل میں اللہ کی اور توحید کی کہ جب ان کے شہر والوں نے ان کو نکال دیا تو اس کے بعد انہوں نے گھوم پھر کر تبلیغ کی مصر گئے یعنی عراق سے نکلے تو مصر گئے فلسطین ایک علاقے میں اپنے بھتیجے لوت علیہ السلام کو مقرر کیا فلسطین میں ان کے بچے یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے پھر اسماعیل علیہ السلام کو مکہ ملا کے بسایا یعنی نہ تو ٹرانسپورٹیشن کے ایسے وسائل ہیں نہ کمیونیکیشن کا دور ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنی زندگی بھی لگائی ہوئی ہے اور جو جو اپنے متعلقین ہیں, سب کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر متعین کر رہے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے پھر ان کی اولاد کے کی اندر کیسی کیسی برکتیں رکھی یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے سنسیئر ہو جاتا ہے اس کو آخرت میں تو جو بدلہ ملے گا سو ملے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں کیوں کہ دنیا ہمارے قدم پکڑے رکھتی ہے اور ہم اس سے باہر اٹھ کر اللہ کے لیے قربانی کرنے سے کتراتے ہیں مستقیم نیز ان کے آبا وجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا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 یعنی ان کے فالوئر جو ہیں یہ اہل مکہ تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں یعنی کافر و مشرق اگر ہدایت قبول نہیں کر رہے تو اللہ نے اسی جگہ پر اہل ایمان کا ایک گروہ پیدا کر دیا ہے وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پر آپ چلیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے. اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں یعنی میری توقعات تم سے کچھ نہیں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے وہ قدر اللہ حق قدری ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق ہے قالو جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من بشرش کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسل آئے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو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 مصدق اللہ بینئی اولی تندر قرآن <تصفيق> یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کرو مکہ از اے سینٹرل پلیس یعنی وہاں سے پوری دنیا میں پھر پورے گلوب پہ پیغام پہنچا جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں تو یقیناً وہ اس کتاب کی طرف پر رجوع کرتے ہیں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کا حال یہ کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں پہلی تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے کتاب پڑھ کر اور آنی چاہیے وہ ہے اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ دن میں پانچ بار اللہ کی حضور جھکنا یعنی نماز اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی یعنی جھوٹی نبوت کا دعوی کرے یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو یعنی ایسے لوگوں کے پھر موت کے وقت حشر کیا ہوتا ہے جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا تم اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں کے ساتھ مزاق کرتے اور اس کو حقیر سمجھتے آج تمہاری شامت اور تمہاری ضلع اسی وجہ سے ہے تومت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہوگے اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے انسان کے پاس قانون کا خزانہ بھی ہو تو وہ ساتھ قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتا اور عموماً یہ سرکشی مال و دولت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں ہر اس دولت کے ساتھ ہر اپنی منمانی چیز کر سکتا ہوں ہر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں لہٰذا اس کے اندر ایسا غرور اور تکبر بعض اوقات آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بھی جھٹلانے سے نہیں چکتا اور اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب کہاں ہے تمہاری دولت جس پر تمہیں مان تھا یا اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے تمہاری ہاں میں ہاں ملانے والے اور جن پر تمہیں بھروسہ تھا کہ تمہارے کام آئیں گے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے دانے اور گٹلی کو پاڑنے والا اللہ ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے پھر تم کے گھر سے بہ کے چلے جا رہے ہو یعنی کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو پردر شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا اسی نے چاند اور سورج کے طلو اور غروب کا حساب مقرر کیا اگر انسان دیکھے تو یہ سورج اور چاند کا جو حساب ہے سورج زمین سے تقریباً ساڑھے نو کروڑ میل دور ہے اور زمین سے بارہ لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے سورج اس کے باوجود اتنا دور ہونے کے باوجود زمین پرفیکٹلی سورج کے گر چکر لگا رہی نہرت کی بات ہے اتنی دور اور پھر اس کے گرد گھوم رہی اور اپنے محور پہ بھی گھوم رہی دوسری طرف چاند کو آپ دیکھیے زمین سے چار گنا چھوٹا ہے اور تقریباً ڈھائی لاکھ میل دور ہے اور کس طرح اس کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے یہ تو صرف وہ دو سیارے ہیں جو زمین سے اتنے واضح نظر آتے اس سے پیچھے کیا کچھ ہے تو انسان اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا اور یہ اس میں سے کوئی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں اور پھر آج نہیں بلکہ جب سے زمین بنی ہے ہزاروں سال سے یہ ساری کیلکولیشن اتنی پرفیکٹ ہیں کہ کہیں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا اور انسان اپنا حساب لگانے کے لیے اور اپنے وقت کا حساب لگانے کے لیے کس طرح ان سے خدمت لے رہا ہے ذالک کا تقدیر العزیز عالیم یہ اندازہ ہے یہ گنتی ہے زبردست علم والے رب کی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے راستہ پا سکو قومی ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو جانتے ہیں یعنی ان باتوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے پھر بھی اگر یہ سب کچھ دیکھ کے وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ نے تو ان پر رحم کیا وہ اپنے آپ پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے دنیا میں رہنے کی جگہ ہر ایک کے سوپے جانے کی ایک جگہ ہے نہیں جہاں مرنے کے بعد ہوگا یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی کھول کے بتا دی باتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسا ہے سب اللہ سبحانہ و کا تعارف ساری دکھائی جا رہی ہیں وہ جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ایک نئی نظر سے دیکھنے کا حکم ہے پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی پھر اس سے ہر ہر کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان سے بر برت تی چڑے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو کیونکہ یہ چیزیں بھی اور یہ نشانیاں اللہ کے قریب کرتی انسان کو اللہ کی پہچان دیتی ہیں کہ سارا عمل یہ پروسیس کس طرح طے پاتا ہے ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس سے ایمان اور بڑھتا ہے اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اللہ نے ان کو بنایا اور بے جانے بوجے اس کے لیے بیٹے بیٹیاں تصنیف کر ہے۔ حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں وہ تو آسمان اور زمین کا ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب غالک اللہ ربکم بکم الہ الا اللہ کوئی الہ اس کے سوا نہیں یہ ہے اصل پیغام یہ ہے اصل نتیجہ ان سب نشانیوں کو دیکھنے کا جو نکلنا چاہیے خالق کل شعی ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو پھر تم کیا کرو فعبدو، تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا اوپر کارساز ہے وہ ہر چیز کا کفیل ہے, نگران ہے لا لات ابسار نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی وہ ہوا کل ابسار وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ انسان کدھر دیکھتا ہے دیکھنے میں بھی کہاں بھٹکتا ہے وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا جو اندر بنے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھا آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں اور مشرقین سے اعراض برتی ہے اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں ارے ایمان لانے والو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو یعنی ان کے معبودوں اور بتوں کو برا نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے تو پھر تم اس کا سبب بن جاؤ گے یعنی دائی کا کام کیا ہوتا ہے حق کو پہنچا دینا بد اخلاقی پہ اترنا نہیں ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کو بھی گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے پھر انہیں اپنے ربی کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اختیار نہیں ہے اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں یعنی آپ کی تمنا بجا لیکن یہ ماننے والے نہیں اس لیے نشانیاں نہیں لائی جاتی ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے فِي ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یعنی جب کوئی شخص حق کو دیکھ کر جان کر پہچان کر ایمان نہیں لاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق چھین لیتا ہے اور پھر بار بار بھی وہ حق کی نشانیاں دیکھتا رہے تو مان کے نہیں دیتا یہ اس کی سزا ہوتی ہے اس انکار کی جو وہ حق کا کرتا ہے اپنے تکبر کی وجہ سے تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت سے پھر دور ہو جاتے ہیں تو جو شخص پہلی مرتبہ حق کو پہچان کر جان کر ایمان نہیں لاتا تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق کو چھین لیتا ہے اور یہ اس کے تکبر کی بنا پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور دعوانا ان داوانا الحمد اللہ رب العالمین پارے کا اختتام ہوا لیکن اب آپ ریفلیکشن دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم سورہ الانام ہم نے آیت ایٹی ون ایٹی ٹو میں امن کا ذکر پڑھا تو یہ امن دراصل جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیس ود اندرونی امن اسلام اس قدر خوبصورت اور معتدل دین ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں روح کے تقاضوں کا بھی پورا خیال رکھا گیا اور جسم کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا گیا ہماری اس تمام جائز خواہشات تمام جائز ضروریات کا خیال رکھا گیا اور اس میں یعنی روح اور جسم میں آپس میں جنگ نہیں ہے بلکہ پوری طرح ایک امن ہے جس کا کہ ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے جسم اور روح آپس میں گونے ہوئے ہیں جی ہاں تو اسی طرح ان کے تقاضے بھی آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتے کنٹراڈکٹ نہیں کرتے है. جی ہاں الحمدللہ है. یعنی کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جسم کو نگلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے صحیح है. ہم آزمائش کو کوئی بری چیز سمجھتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہم پر آ گئی ہو لیکن آج کا لیکچر لینے کے بعد مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ آزمائش بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ انسان اس میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ایک سٹیٹ آف اویئرنیس ہے اس کے بدلے میں اگر ہم اس سے اس سچویشن کو کمپیر کریں جو آج ہم نے پڑھی کہ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیں اس کو خوشحالی دیں تو وہ ایک غفلت کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے اور ایسی صورت میں تو وہ ایسا بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں میں کچھ غلط نہیں کر رہا تو ایسے میں مطلب کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی احمد ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی وارن کیا ہے کہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس صورتحال سے نکل آئے وہ اب بھی توبہ کھڑ لیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آخری بار پکڑنے سے پہلے مختلف سٹیجز سے گزارتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے پر آ جائے ظلم نہیں کرتا کسی کو بالکل اور یہ چیز سب سے زیادہ مجھے خوفناک لگی کہ اس میں انسان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے کہ بغیر وارننگ کے وہ اچانک پکڑے جائیں گے اسی دن آج کے لیسن میں جو بات مجھے بہت زیادہ ٹچ کی ہے وہ یہ ہے کہ آیا نمبر نائنٹی ون میں اللہ سبحانہ مطالعہ فرما رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح حق اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا آج اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کوئی کام جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اس میں ہم انتہائی پرفیکشن چاہتے ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑتے کہ جو ہم نہ کریں لیکن وہ کام جو ہم اللہ سبحانہ مطالعہ کے لیے کرتے ہیں اس کو اتنی سستی سے کرتے ہیں اتنی سستی سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے اوپر سے کوئی بوجھ اتارے ہیں تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کو واپس سے لینا ہے تو ہماری کاموں میں اللہ سبحانہ و کے لیے جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پرفیکشن آ جائے گی حالانکہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے جو کچھ بنایا وہ پرفیکٹ بنا ہے جتنی بھی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے وہ کتنی خوبصورت ہیں اور کتنی بہترین ہیں اور ہم جو جواب میں عبادت کرتے اس کا حال ہم سب جانتے ہیں میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح پہلے کے لوگ جو تھے اور وہ بات کو نہیں مانا کرتے تھے اتنے نبی آئے اور اتنی ان کو سمجھایا گیا پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اپنے آبا اور داد کا وہ تو آج بھی یہی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں تو ایک آدمی کا کہنا کس طرح مانے تو اس کا کیا حل ہے اس میں تو یہ قرآن کسی آدمی یا انسان کا کہنا نہیں ہے جی یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اس میں جو بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی وہ بالکل برحق ثابت ہوئی تو حق جو ہوتا ہے کسی انسان سے نہیں منسوب ہوتا حق تو اللہ کی طرف سے اگر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ یہ کرنے والے اس لیے ہم اس کو نہیں مانے جی تو ایک بہت بڑی غلط فہمی جی سورہ المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں بات ہوئی اوفو بالعقوت کی اور پھر بہت سارے احکامات اس میں آیت اس سورہ کے اندر آتے ہیں اور اختتام میں بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا بات آتی ہے کہ حاضۂ یوم و ینف صادقین کہ یہ وہ دن ہے جس ان سچوں کو ان کو سچائی فائدہ دے گی تو کچھ یہ دی کہا کہ جو عمل کریں گے یا جو عبادات کریں گے یا جو احکامات پر عمل کریں گے بلکہ سد کی بات آئی سچائی کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور پھر ان کو اتنا ویلیو کیا کہ ان کے لیے کیا ٹائٹل ہے رضی اللہ ان و ور ان کہ اللہ کی خوشنودی کا ان کو ٹائٹل جو لوگ سچائی سے زندگی کو گزاریں گے اتنا زیادہ ان کو آنر اور ویلیو اللہ تعالیٰ نے کی ہے سچائی کی اور پھر وہ دین کا معاملہ ہو اللہ کے ساتھ یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو ہمیشہ ہمیشہ جو ہمیں یہاں سے کی ملتی ہے ذالک الفوز العظیم کی بات ہوئی ہے کہ جو نسخہ کامیابی کا وہ سچائی ہے ہر حال میں خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی قیمت دینی پڑے اور ہمیں ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا کی کوشش کرنی ہے اور کرنی چاہیے کیونکہ جھوٹ جو وہ خلاف حقیقت چیز کو کہتے ہیں تو جس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں اگر انسان کو اس پر اعتبار کرے گا تو وہ تو سہارا بن ہی نہیں سکتا ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ